حضرت علی نہبلا میں شاد فرماتے ہیں حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو